الأولين والآخرين وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله لمن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصابه ومن اتدى بهذه واستنى بسنته إلى يوم دين المبعض قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال إذن ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين معززرمائكرام اور جمیل دعوہ سنتر کے دعاط اور معاونین اور ہم کے مشرف مربي ہمارے معزز مہمان فضور شیخ زخود اثر مدنی صاحب افضل اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے متعمرین اور خود کار خاص طور سے ریاض سے کور سے اور یمبو سے اور جویل کے تمام متعرین اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج یہ ہمارا پندرہواں دور علمیہ شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے چودہ دور علمیہ آپ لوگوں کے لیے یہاں منعقد کرائے جا چکے ہیں اس بار کا جو دور علمیہ ہے اس کا موضوع ہے تاریخ الحدیث اہل حدیث کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا اسلام پرانا ہے اہل حدیث اسی دور سے ہے جس دور سے قرآن حدیث کا وجود ہے یہ اور بات ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑی تب اسلام کو مشہور کیا گیا استعمال کیا گیا ورنہ جب سے مسلمان ہیں جب سے قرآن حدیث ہے جب سے سے توحید کا پیام لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اسی وقت سے اہل بھی کا وجود ہے اصطلاحات یا القاف ضرورت کی پیداوار ہوا کرتے ہیں اسلام میں یا مسلمانوں میں سب سے پہلی جو اصطلاح آئی انصار اور مہاجرین کی اس کا مطلب ہر نہیں ہے کہ مکہ کی زندگی میں انصار اور مہاجرین نہیں تھے وہاں بھی انصار اور مہاجرین تھے لیکن اس اصطلاح کی وہاں ضرورت نہیں تھی کیا ان کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں انصار نہیں تھے کیا ہفتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار نہیں تھیں کیا انہوں نے اپنے مال اور دولت کو اسلام کی مشروشات کے لیے نہیں لگا دیا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کو چھوڑا توحید کو سن اور سند کو گلنے سے لگایا کیا وہ مہاجر نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہدی ہے کہ المحاجر حضر اللہ مہاجر ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دیو مہاجر ہے اور یہ معنوی ہجرت کہلاتی ہے تو مہاجر اور انصار پہلے بھی تھے اگرچہ اصلاح کے طور پر ہجرت کے بعد اس اصطلاح پر عمل کیا گیا تو اہل حدیث بھی اسی وقت سے ہیں جس وقت سے اسلام دنیا کے اندر آیا یہ فرق نازیہ ہے اور یہ طائف منصورہ ہے اور فرق نازیہ کا وجود ہر زمانے میں رہا ہے ہر وقت رہا ہے اور جو دیگر فرقے ہیں تقریبی ان کا وجود تو چوتھی صدی ہجری کے بعد ہوا ہے اس لیے جو آج کا دور المیہ ہے اسی تاریخ کو بطور خاص چونکہ ہمارے سامنے متحدہ ہندوستان یعنی بر صغیر ہند و پاک کے دھات اور علماء اور مضامین ہیں اس لیے بطور خاص اس تاریخ کو بتانے کی ہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم سب کے سر اہل حدیث ہیں قرآن و سنت کے نہج پر صلیف ص عمین کے منحص پر قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں اور اہل حدیث کہنا یہ کوئی تقلیدی فرقہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تعصب ہے بلکہ ہر شخص کو اہل حدیث ہونا چاہیے اہل حدیث کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا صلیف صحیح کے نہج پر تو یہ جو تاریخ ہے میرے عزیز بھائیوں یہ اتنی ہی پرانی تاریخ ہے جتنا اسلام پرانا ہے اسلام کی تاریخ ہے یہ صحابہ تعلیم طب تعرین کی تاریخ ہے اور جو ان کے نہج پر چلے ان پر ان کی تاریخ ہے یہ لہذا یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے البتہ جمعیت اور جماعت کے اندر فرق ہے جمعیت تنظیمی اکائی اور ڈھانچے کا نام ہے اور یہ ضرورت کے تحت اس کا وجود، اس، یہ وجود میں آنے والی چیز ہے لیکن جماعت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے مشہور روایت ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ ایک امت ہمیشہ آپ پر قائم رہے گی اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو یہ جماعت کا وجود اللہ کے رسول کے زمانے ہی سے ہے صحابہ تابعین طب تعبین سب صارحین ان کے نہج پر چلنے والے سب کے سب کا وجود اسی وقت سے ہے لہذا یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے ہم الحمدللہ للہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل حیثیت کیونکہ اہل حدیث یہی اسلام کی سچی تعبیر ہے اور یہی اسلام کی شرح ہے اس لیے اس کو کہنے میں ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے اور چونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کو نعمتوں کی خوبیوں کے بارے میں جانکاری اور مارکت ہونی چاہیے اس لیے اہل حدیث کی تاریخ پر یہ دوریا رکھا گیا الحمدللہ ان میں سے اکثر فتبہ ہیں دعات ہیں ورما ہیں اور اس لیے یہ موضوع رکھا گیا تاکہ ہم بباغ جہل کہہ سکیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ الحمدللہ اللہ ارب العالمین نے ہمیں اس جماعت سے بنا کر کے رکھا جو فرق ناجیہ ہے جو طاق منصورہ ہے یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے اس کتاب کا جب مطالعہ کریں گے اور دورہ کیا جائے گا یہ سارے شہادت گواہیاں اور اس طریقے سے جماعت کی خوبیاں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کتاب کے حوالے سے آپ کو ملیں گی حدیث کی جہاں تک ہندوستان میں تاریخ کی بات ہے تو ان کا بھی دور بڑا ہی تعوناک دور رہا ہے خاص طور سے رئیس المجدین اور امام المحدثین شیخ الفیق المیاں نظیر حسین محدث دہلی رحمت اللہ عباد رح سے لے کر کے ان ہندوستان تک کا جو دور ہے وہ اہل حدیث کا بڑا ہی تابناک اور سنہرا دور ہے اور ہجرت تقسیم ہند سے سب سے زیادہ جس کو نقصان پہنچا ہے وہ مطلب کہ اہل حدیث ہے اسی لیے بہت سارے لوگوں نے جب ہندوستان تقسیم ہوا تو یہ لکھنا شروع کر دیا تھا جو ان لوگوں کا نام لینا نہیں چاہتا یہ اہل حدیثوں کی جو ہے نشست ہے اور ان جیسے متأثر لوگوں کا نام لے کر کے اس مجلس کو میں داردار نہیں بنانا چاہتا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھائی الحدیث کا وجود ختم ہو چکا ہے اور اہل حدیث مٹ چکے ہیں اور یہ فتنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے یہاں تک لوگوں نے اخبارات کے اندر مجاج جرائد, جرائد, جرائد کے اندر لکھنا شروع کیا لیکن الحمدللہ للہ جماعت اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی ہوئی ہے کہ قیامت تک جماعت باقی رہے گی الحمدللہ جماعت پھر کھڑی ہوئی اور اللہ حربام جدا خیر دن مملک سعودی عرب کو کہ یہاں جاریات کا ہوا اور اس طریقے سے مملک سعودی عرب کو اللہ حربہ آدمی نے مال و دولت سے نوازا انہوں نے مال و دولت کو سلفیت کی تدویج و اشاعت کے لیے مثلا کے کو دنیا میں عام کرنے کے لیے توحید و سنت کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری دولت کو انہوں نے الحمدللہ اس کے لیے استعمال کیا اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا اور آج دنیا میں جہاں بھی الحمد للہ سلفیت یا توحید و سنت کی بات گشت آپ کو سنائی جے دے رہی ہے سب سے بڑا ہاتھ عمر کے سعودی عرب کا ہے الحمدللہ للہ کا لاکھ شکر و احسان ہے اس جالیات کے ذریعے سے مسلق سلف کی اور محرمسرق الدیث کی جو اسلام کی سچی تعبیر ہے فرق ناجیہ ہے طائف منصورہ ہے اس جماعت کی الحمدللہ یہاں سے دعوت دی جاتی ہے اور لوگوں کو کتاب سننے سے جوڑا جاتا ہے تو الحمدللہ للہ آج پھر اور ہندوستان کے تقسیم ہونے کے پندرہ سال کے بعد ہی سے الحمد اور جب جامعہ رحمانیہ جو دلی کے اندر قائم تھا اور اس کے مؤسین اور قائم کرنے والے اور بڑی بڑی سربردہ سربراہدہ شخصیات اور علمی شخصیات ہندوستان چھوڑ کر کے پاکستان چلی گئی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مثلاً کہل حدیث کا وجود ختم ہو گیا لیکن الحمد اللہ, اللہ رب العالمی رجال پیدا کیے اور علماء پیدا کیا اور اس طریقے کے اہل سرد پیدا کیے اور ٹھیک ہندوستان کے تقسیم کے پندرہ سال کے بعد نوگڑھ کے اندر بہت بڑی عظیم کانفرنس ہوئی جس کو رکوانے کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بھی چوٹی کا زور لگایا لگایا اور پولیس اور اس طریقے سے جو لوگ ہیں ان کی نگرانی لگا آئے گا یہ عظیم کانفرنس لوگوں کے اندر کا ہوئی اور ہزاروں لوگوں نے اس پروگرام کے پر اندر اس کانفرنس میں شرکت کی اور اس کے بعد الحمدللہ للہ جامعہ سلفیہ عمل میں آیا اور اس سے پہلے بھی بڑی بڑی دینی دس کا وجود ہوا الحمدللہ تو یہ اللہ رب اللہ نے اس جماعت کو ہمیشہ سے داخل کرنا ہے اور یہ قیامت تک الحمدللہ جماعت باقی رہے گی بے سم سہما کی حالت میں بھی اور اس طریقے سے ہوتے ہوئے الحمد للہ ان کے پاس مجھے اس بات کے اعتراف کہ آج ہمارے درمیان سلا اللہ رسی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں علامہ میاں ندی رس الحد الوی نہیں ہے علامہ عبدالعدی الرحیمہ وادی نہیں ہے علامہ عبداللہ محدود روپری نہیں ہیں بڑی بڑی شخصیات نہیں ہیں لیکن ہماری سب سے بڑی طاقت اللہ سے محبت کے رسول سے محبت کتاب و سنت ہے تویر وسنت یہ سب سے بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں ہیش ہیں اس لیے یہ اپنے منحص کی شفافیت اور اپنے منحص کی درستگی کی بنا پر بے سر و سامانی کے عالم میں بھی آج پوری دنیا کے اندر یہ پھیلتی جا رہی ہے اور اس طریقے سے اس کا وجود لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں اور علامہ احسان الزی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تیسری صدی اہل حدیثوں کی صدی ہے اہل حدیثوں کا یہ زمانہ ہے الحمدللہ للہ آج ممبل سعودی عرب سے اور یہاں کے جو آج پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں یا اس طریقے سے سب سے بڑا سطح اگر کتاب و سنت کی دعوت کا ہے تو وہ مسلق اہل حدیث کا ہے جماعت اہل حدیث کا ہے الحمدللہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کتنے سعودیوں سے ہماری بات ہوئی کتنے لوگوں سے بات ہوئی ابھی چند ماہ پہلے یہاں پر ایک بڑے شیخ کا یہاں کی دعوت ہوئی ہمارے مسائل موجود تھے انہوں نے برمنا کہا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو مسلک پھیل رہا مسلح کے ہے اور سب سے زیادہ جس کے ساتھ ہو رہی ہے مسلک کے علجیز ہے اور جماعت علی سب سے زیادہ دعوت کے میدان میں برسرے تقار ہیں الحمدللہ <سؤال> للہ اللہ <سؤال> اللہ شکر ہے اس کا احسان ہے تاجی ضرورت کے طور پر یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں الحمدللہ اسی فرقے سے اسی جماعت سے اسی طائفہ سے ہمارا تعلق ہے اس پر ہمیں فخر ہے اور اس طریقے سے ہمیں اللہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم نے اللہ ہمیں اس جماعت سے وابستہ کر رکھا ہے تو الحمدللہ یہ جو ہماری تاریخ ہے بڑی روشن تاریخ ہے اس تاریخ کی معرفت ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم دعوت کے میدان میں ہیں عام و دعوت کے میدان میں ہیں اور یہ اللہ ابلامین کے محاسن اور خوبیوں میں سے یعنی اس جماعت کا جو کہ ہے اس کا یاد رکھنا یا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ ابلامین کا اس پر شکر اس کا احسان ادا کر سکیں تو الحمدللہ آج کے دور علمیا ہے بڑا تاریخی اور منفی دور علمیا ہے تاریخ الحدیذ اور دورے کے اندر جو کتاب پڑھائی جائے گی وہ ہندوستان کے ایک نامور عالم دین جو ہندوستان سے مملک سعودی عرب یا مدینہ کے اندر جو ہے تشریف لے آئے تھے اور یہاں انہوں نے قیام کیا علامہ محمد بن محمد رحمت اللہ علیہ اور ان کی کتاب ہے جو کتابیں سنت کی احتساب والی کتابیں سننا اور اس طریقے سے اپنے مسلط کی غیرت کے تعلق سے جانی اور پہچانی شخصیت ہے اور اس کتاب کا شرح کی شرح کرنے کے لیے ہم نے جس عظیم شخصیت کو دعوت دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے اس وقت سے ہم شیخ محترم کا نام سنتے آ رہے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی اتنی عمر نہیں ہوگی جتنی عمر ہماری شیخ کی دعوت کے میدان میں چالیس سال سے آپ شارجہ کے اندر دعوت کے میدان میں ہیں کے اشرف کی ترجمانی کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج چاہے ہندوستان ہو برطانیہ ہو یا اس سے بہت سارے علاقے جہاں بھی اردو زبان بولی جاتی ہے شیخ کی حاضری اور اس پروگرام میں شرکت اس, اس کا پروگرام کی کامیابی کی زمانت لا کرتی ہے ابھی شیخ ہندوستان سے تشریف لائے تھے اور یہاں مملکت سعودی عرب میں آئے اور یہاں آپ نے امبو کے اندر ریاض کے اندر اپنے بیانات سے لوگوں کو مستفید فرمایا اور یہاں کے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد ہفتے کو نشا کی نماز پڑھنے کے فوری بعد پھر آپ ہندوستان تشریف لے رہے ہیں جہاں جمیت اہل عدیب بھی کی طرف سے ایک عظیم کانفرنس کامن گاؤں کے اندر ہو رہی ہے جس میں آپ سے اسے لے جا رہے ہیں اور وہاں لوگوں کو خطاب فرمائیں گے تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی شہادت کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں آپ جماعت اہل حدیث کے اطماع ناز اور بڑے ہی ناور اہل جو ہے عالمی دین ہیں اور ابھی کل آپ کا جو درس ہوا اب آپ کے جو ہمارے مطامین کے سامنے آپ نے تاریخ الحدیث کے حوالے سے علماء الحدیث کے حوالے سے جو واقعات بیان کیے ابھی ہماری مشاہد کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ الحمدللہ یہ اہل حدیث کی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے اس کے لیے ہم نے جو شخصیت کا انتخاب کیا ہے ال حدیث کی تاریخ ان کے سینے کے اندر محفوظ ہے اور اس لیے ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں ان کے ممنون ہیں کہ شیخ محترم اب ساری مصروفیات کے باوجود بھی ہمیں وقت دیا اور اس طریقے سے ہمارے کارکنان یا ہمیں اپنے علم سے مستفید کرنے کے لیے اتنا دور کا سفر طے کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ حبال شیخ محترم کے فاتر رہے ان کے علم سے ہمیں مستفید فرمائے ان امت کو مستفید فرمائے اور اس طریقے سے آپ نے ہمیشہ سے سلفیت کی مصر کے حدیث کی بے کے ساتھ ترجمانی کرتے رہے ہیں اللہ حبال اس کا آپ قدر عظیم عطا کرے اور اللہ ابرامین آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے علی سے پوری دنیا کو اللہ ابرام مستفید سرمائے انہی چند کلمات کے بعد میں شیخ محترم سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اس دور دنیا کا اپنی آغاز فرمائے اور اس طریقے سے اپنے بصیرت افروز خطاب سے یا کتاب کی شرح سے ہمیں مستفید سمائے اللہ البرامین شیخ محترم کی ذائقہ فرمائے اللہ ابراہمی ان کے علم سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ